صورت البلد آیت ایک دو بکہ بکرمہ بہت عظیم جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس شہر کی قسم اٹھا کر اس کی عظمت کا علم قیامت تک کے لیے بلند کر دیا ہے اب اس کی عظمت کو کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی اور بعد کی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہاں کسی کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں